رحمان سامعن کرنا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو کی ڈاٹ کیما کے اپنا نبی اور جس سے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 اور پھر اس کے مقابلے میں اس سے کمتر کی بات کو تسلیم کرتا ہے اس سے پروکر کی بات پہ کام کرتا ہے تو معنی یہ ہے کہ اس نے زبان سے اقرار کے باوجود اپنے دل سے گنا کو بڑا نہیں مانا اس لیے کہ اگر اس نے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 کہ چھوٹے کی بات کے مقابلے میں بڑے کی بات کو چھوڑا جاتا صاحبہ کرام رضوان اللہ علیہ مٹوائی اور تابہ کرام رحمت اللہ علیہ مٹوائی آئم کرام سالح مستقب نیک و کار پرہیزگار لوگوں کا یہی وسیلہ تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھل پر ہرتی مانا آپ کے مقابلے میں کتنے اور ایسے بڑے آدمی نے کوئی بات کہی وہ اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو چکے ابھی ہم نے پرسوں کے درس میں ایک حدیث بیان کی تھی. اور وہ حدیث ایک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کروایا ہے کہ نوٹ جب جنگت میں جائیں گے اللہ مل اور سے مشروف کروایا ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی یہ صحیح حدیث ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نبی پاک کا فرمان ہے ایک زمانے میں عباسی رحی باپ وہ کسی کرتا ہے کہ یاد رکھو آج کے بعد کوئی شخص اس بات کا اعلان نہ کرے کہ اسے جنت میں اللہ کی بیانت ہو اس لیے کہ دنیا کی کوئی عورت اللہ کو نہیں دیکھ سک اسے غلطی نہ کرے کہ یہ بات دنیا کی نہیں بلکہ آفرت کی اور یہ پرگول کسی اور حفیظ کا نہیں بلکہ محبت الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اعلان کر سن لو آج کے بعد میں نے یہ بات کہہ دی ہے اس لیے کوئی شخص آج کے بعد یہ مسئلہ بیانگ نہ کرے کہ وہ میرے پر آپ کا دیدار ہوشہ پاگل ہی ہوتے ہیں اکثر حکمراہ اکثر دماغ خراب ہوتا ہے بادشاہ کے دماغ میں بات آج. اس نے حکم جاری کر کرتے ہائے حکمراہ جو تمہارا کی بار جا پتا نہیں کیا آشر ہوگا ہر لوگ جیت کرتا ہے اسلام آج میرے پاس چند لوگ میری ان سے ملاقات ہوئی وہ مدینہ طیبہ سے تشریف لائے عرب کے رہنے والے خدا جانتا ہے میں ایمربل کے قریب بیٹھا ہوا ہوں مسجد میں مسلح بات کی میرے اوپر شرم سے جکیا لگے ہم نے تو بڑے شہرت سن رکھی تھی کہ پاکستان کے لوگ بڑے مسلمان اور پاکستان میں بالکل اسلامی نظام ہے ہم چند دن سے یار آئے بازاروں میں ملتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ہے ہی نہیں رمضان کے لوگوں کو پتا ہی نہیں لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے شاہر اللہ کا نظام سناتے یہ کہتے ہیں میرا سر شرم سے چھوٹ گیا میں ان کو کیا رکھاتا ہوں کہ ان حکمرانوں نے منافقت کا نام اسلام رکھا ہوا ہے سب سے بڑے منافع اس دور کے حکمران اور خاص طور پر پاکستان کے حکمران یہ اتنے بڑے منافع ہیں کہ شاید اتنے بڑے منافع کا علاقے میں کبھی نہ دیکھے اسلام اسلام اور شاید اللہ کی کے کوئی دور کوئی پوچھنے والا کوئی سوچنے والا کوئی روکنے والا نہیں میں نے میں اس طرح کی باتیں سنتا ہوں جی ٹرپا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں حکمران اسی طرح کے ہیں چنا کے اس حکمران کے بھی دل میں خیال کروایا دماغ میں خر آیا کیا آج کے پاس دف بتائی بتا چی سارے آپ کے بلا بادشاہ کا اگم سنتے ہیں زبانوں کے تہرے بٹھا دیتے ہیں بادشاہ نے کہہ دیا ٹھیک جو آئے یہ اس کے ساتھ اور جو آئے اس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس کے فقرے کی توفیق اور تفریح کر کے کہا سارے واردات کا سرکار اچھا گیا کا بندہ ایسا تھا جس نے کہا کتنے کہ قلبوں کو حضرت محمد الرسول اللہ کا بڑا یہ کیا کروتے ہیں کہ بادشاہ گئے اور نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا جائے جنہیں کبھی آیا اس نے حکمہ دیا خود نے بھی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 نے سنا الا مل دیہایا امام نے سفیر رحمت اللہ علیہ کہ ان کا جو ہے تھا وہ احساس ہے امام بحند یہ دوسرے ان کا جو کام تھا دیکھا سپاہی آئے ہیں جلدی سے گسل میں گھس گئے بیوی بھی خاتون دیکھ پانچ بادو کے گھروں میں پانچ بادہ یہ یہ بیوی نے گسلخانے کے دروازے کا دبت دی کہنے لگی اتنے گز تھے پر ابھی کا کیوں لیا تھا اب سپاہی پکڑنے والے گسلوازے کا بس کی دربار کی طرف روانہ ہو تو صرف مسئلہ سے بڑھا تلوار ہاتھ میں لیے بیٹھا بیٹھا پہچانی کا چکے پڑ کہا اللہ تم تم نے میرے حکم کی مخالفت کی تم نے کہا رب کا بھی راج ہوگا دیوان نے اپنی گردت کو اٹھایا درباری مشلچی کرلچی ہوئے ہیں نگاہ نہیں بادشاہ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 میں تقسیف کر گئے امام احمد شہید ہو کر کے پڑھے کا جاؤ اسے بغداد کے چوراہے پہ لٹکا کوئی اس کا جرانہ بھی نہیں پڑ سکتا کو پھر قانے بغداد کے خواب دیکھا اور لکھنے والا علی حدیث ہے کتا کہانی نہیں امام ابن کثیر رحمت اللہ ہے سب کا رحمت اللہ ہے اپنے ساتھ دیکھا کیا دیکھو؟ کہ نبی و و دیکھا کہ نوی یہ کہنا اپنے چار جانوں کے ساتھ اور اپنے جزاک کے ساتھ سپہر سے آپ کہنے کے سیخ آئے ہیں لوگوں نے پوچھا آقا کہاں آئے ہو فرمایا اپنے احمد کا جانا پہننے آیا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گلا جنہوں نے صحیح باتوں رسالت کو مارو تسلیم کیا موریوں کی بات کیا ہے فقیروں کی بات کیا ہے اپیلی اور شہریوں کی بات کیا ہے حکمرانوں لٹہروں خاصموں کی بات کیا ہے آپ کو تسلیم کیا جا سکتا لوگوں عقیدے کے اندر یہ بات شامل کر رہا. اگر کسی شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ موت پر تو اللہ کے رسول کو ہے کلبر کو رسول اللہ کا پڑتا ہے لیکن مقابلے میں کسی کی بات آ جاتی ہے رسول کی بات کو چھو لیتا ہے اس کی بات کو اپنا لیتا ہے مان لیے ہے نے رسول کو بڑا نہیں سمجھا جس کی بات کو پہن کر چھوڑا ہے اس کو بڑا سمجھا جانتے ہیں سود ہر ہے اس سے بدل کر گنا کائنات سے کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ سب سب سے ہلکا گناہ سود کا اتنا ہے جتنا اپنی سبھی سے پٹکاری کرنے کا گناہ ہے یہ سود کا سب سے کم ترک رکھتا سب سے اپنی تلیما سے برائی کرنے کا مسئلہ معلوم ہے اللہ ہے زبان سے نہیں تھا لیکن آپ نے امل سے ثابت کیا اس کی جگہ میں رسول سے زیادہ برابری کی جو حیثیت اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرتا ہے وہ کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے قیامت کے دن اس کا اثر نہیں ہوگا اس کا اثر برادری کے ساتھ ہوگا اس کا اجر اس کے مینیجر کے ساتھ ہوگا اس کا اجر اس کو وقت کرنے والے کے ساتھ ہوگا اس کا حجر کبھی رسول اللہ کے ساتھ آج کی جو منزل ہم نے پڑھی ہے جس کا خلاصہ تعلیم ہو گیا اچھا اس میں اللہ رحم القاع شہداد کے دعوے دار گیا ہوتے ہیں شہاد کے ساتھ ہے کہیں گے یہ بڑے بڑے کیوں بھی یہ بات یہ حکمران یہ سردار اور یہ بارشیور یہ کمپ پر ساتھ بنے رقم بناؤ بھی اور لوگوں عقائد کی درستگی آمال کے لیے انتہائی ضروری ہے جن لوگوں کے عقائد درست نہیں ہے ان کو اپنے عقائد کی صلاح کرنی چاہیے اس لیے کہ عقائد کی درستگی کے ساتھ اگر ہم لوگ بنایا ری کے ساتھ کوئی کوتاہی بھی ہو جائے گی تو اللہ معاف کر دے کرتے لیکن اگر اپائ درست نہیں ہے ام کتنے ہی اچھے کیوں رہو یہ آدمی کو جنت میں لے جا سکیں گے اس لیے اپنے عقیدوں کو درست کرو اور عقیدے کی بنیاد کس چیز پر ہے اللہ کی مادانیت کے ایمن اور اللہ کی موت کے ساتھ کسی کو شریف دیکھا دینا پڑا اور محمد الرسول اللہ